بس الله جميعا و تفرقوا والشمس Oh <laughs> کاغذ برابر لیکن ایک پر محمد لکھا ہوا ہے قابل احترام آم کاغذ سے بالکل ممتاز ہو گیا وہ زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا دونوں کاغذوں کے بتایا جبکہ دونوں ہی کاغذ ہیں تو مقام مرتبہ میں آپ کے پیر تک پہنچنا تو کیا آپ کے خوش کوئی نہیں ہو سکتا یہ ہمارا رسول اللہ انما کا مفاد بتا رہا ہوں اپنے مطلب نہیں ہوتا ان آتا ہی اہاد میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا یہاں ایک قابل غور بات ہے عبادت رب شرک کے این اپوزٹ ہے عبادت رب شرک رب کے مخالف ہے یعنی جو عبادت رب کرتا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا اور جو مشرک ہے وہ عبادت رب نہیں کر سکتا اسی وجہ سے یہاں پہلے مثبت لائے گیا ہے اور بعد میںاخل ہو تو عموم کا فائدہ ہوتے نکیرا تحت نفی موجود ہو یعنی کوئی نکیرا لفظ آ جائے اور وہ نفی کے تحت ہو تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے رشدن بھی نکرا والے بیٹھے پوچھیے علی فلام دافی نہیں نکرا زرا رشدن نکرہ. اب لا. یہاں موجود اس کے تجمہ ہوا آپ فرما دیجئے میں مالک نہیں ہوں کسی بھی زر کا کسی بھی ہدایت اختنفی عموم کا فائدہ دیتا ہے کسی بھی زر کا کے بھی نا جو ہے جو ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک پتہ نے جتنے اختیارات سونپے تھے کوئی اختیارات آپ باقیہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ اس تارے کل تھے جس کو چاہے دیں جس سے چاہے لے لیں یہ عقیدہ صحیح भیدو نہیں لگ غزل تبوک کا واقعہ سور توبہ میں بالکل دسو تارے آخر ہوئے کچھ لوگ آئے اور کہا تاکہ اللہ کے رسول ہم اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے غزل تبوق میں لیکن اللہ کے رسول ہمارے پاس سواریاں نہیں سوار ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں اب پیدل بھی اتنی دور کا سفر ذرا مشکل ہے اللہ کے سواریوں کا بندوبست کروائے جانتے آئے تھے کیا ہے آپ نے فرمایا <عالی> اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجیے کہ میرے پاس نہیں ہے میں نہیں پاتا ہوں کمالئی <عالی> میں نہیں پاتا ہوں وہ چیزیں وہ سواریاں جن پر میں تم کو سوار کر سکوں بتائیے حالانکہ جنگ کا موقع ہے اگر آپ کو ہر چیز کا اختیار ہوتا تو آپ سواریوں کے لائن لگا دیتے آپ یہ نہیں کہتے عجیدو, میں نہیں پاتا ہوں نہیں پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا اختیارات بقیہ تمام اختیارات سونپ دیے گئے کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں اسی عقیدے کا نام شرک ہے اسی عقیدے کو شرک ہیں اور ویسے بھی شرک گون نہ ہے کئی قسمیں شرک ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ خالی مورت پوجا کا نام شرک کوئی اسٹیچو پوجنے لگے کوئی مورتی پوجنے لگے اسی کا نام شرک ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی کئی قسمیں فرمائی ہے ایک شرک بتاؤں بڑی عجیب و غریب بات ہے حضرت ابو ابوبر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک روایت ہے اور حضرت امام نسر رحمت اللہ علیہ وسلم نصیر شریف. کتاب نسخ المانی وشارہ میں لائیں روایت اس طرح ہے وعن رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کتاب ایمان حضرت امام نس نسری حضرت فرماتے جس نے گنڈا بنایا رسول حدیث چھوٹا نہیں جس نے کوئی گرہ لگائی تو منافا سا پیا پھر اس کے اندر پھونک ماری فقط سہار حسن جادو کیا اور جس نے جادو کیا اس نے شدت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کے تعلق سے مروی حضرت جادو کی ایک روایت ہے واقعہ ہوں گا کہ ایک آدمی بیمار تھی اس کو دیکھنے کے لیے آپ گئے دیکھنے کے لیے گئے دیکھا کہ اس کے بازو پر سیر بدھا ہوا سیر سیر میں نے بھاگا بدا ہوا نکال آپ نے چلتے چلتے فرمایا خدا کی تیری اس حال میں موت ہو جاتی کہ یہ دھاگا تیرے ہاتھوں میں ہوتا بدا ہوا تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑتا حضرت جا بھی رکھے اللہ کا اب ہرا کی روایت سے معلوم ہوا کہ یہ گنڈا بنانا شیخ ہے الديوان ملاظه جسے امام احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد بن طلحہ روایت کر۔ وان قوه ابن عامر الجوهنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپ لیلی رحط فباع تسع و امسك واحد فقالوا یا رسول اللہ بعت تسع و تركت هذا قال ان عليه تمیمه فادخل يده فقطعها فباعوا فقال من فقد احمد اللہ حضرت جابر ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس آدمیوں پر مشتمل ایک وقت آیا آپ نے نو کے ہاتھ پر بیت کر آپ نے ہاتھ بڑھایا اور سبوں نے آپ کے ہاتھ پر بیت کر ہی ایک نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے یہ ہاتھ کھینچ لیا ہاتھ ہی نہیں ملایا لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تک ہوتا آپ نے نو سے تو لی ایک آدمی کو چھوڑ دیا آپ نے دیکھ نہیں رہے متن پہنے ہوئے متن ہو اس آدمی نے سنا کہ رسول صلی اللہ وسلم نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا اس لیے کہ میرے گلے میں تابز ہے فور خلا یا اپنا ہاتھ داخل کیا پپا تعب اسے کاٹو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہے جب تک گلے میں تو ہاتھ نہیں ملائے بڑی بڑی تعبیضیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا گلے میں سنت ہے یہ ہے اور اس کے بعد آپ نے اصول اور بتایا حدیث کافی ٹکڑا تمی متن فقت اشرف جس نے کوئی بھی تعبیض لڑکائی کوئی بھی تعبیض کوئی بھی تمی متن کے میں نے بتایا علما جانتے ہیں تمی متن کے کوئی بھی تعبیض آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ غیر قرآن اور قرآن یہ جو تو بیٹھے رہتے تو کچھ کارڈ وغیرہ باہر رکھے ہوئے تھے تو توتے کو پچڑے میں سے نکالتا ہے اور توتا ایک کارڈ نکال لیتا ہے اس پر اس کی قسمت لکھی ہوئی کرتا ہے انسان کو معلوم ہے کو غیر معلوم ہے توتے کو بےچارا جو پجرے میں بیٹھا ہوا ہے محتاج ہے کہ جو پیجرا اٹھائے پھرتا ہے کچھ دے دے مرچے دے دے وہ بےچارا غیر پسند ہے حدیث پاک سنی, جسے جو عورت کے پاس کی حالت میں آئے حضرت او یا کے او جو دعویٰ کرتا کہ میں غیب تو مکمل کرتے تو کافر ہو جاتا ہو. اور اگر خالی پوچھنے کے لیے آیا ہے, عقیدہ نہیں ہے کہ گنا کیا ہے اس سلسلے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب ال... السلام کے اندر یہ ہے حضرت بات حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بیوی سے اور وہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ دعویٰ کرتا ہے غیر کا من اطافن کے پاس آیا عن اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا لم تک بل تو چالیس لی کی نماز اسے امام میں مسلم رحمۃ اللہ علیہ السلام کے اندر بغیر پھر دن نماز کے بارے میں بتا مولانا نماز بہت تفصیل ہے نماز کی ایک ہی مسئلہ تھوڑی ہے پچاس مسئلے موجود ہیں جو سوال کریں گے بیان بیان کریں یہ سبھی ہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ نے اشاعت فرمایا یہ اتنی بڑی چیز ہے اس کو لائٹلی کو لے رہا ہے قائم ہے اگر توحید گڑبڑ ہو گئی پہاڑوں جیسا عمل لے آئے اللہ تبارک کو تعالیٰ کیا مقبول ہے رسول اللہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا وتلو ماؤ کا من قبل عملو ولا اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبکہ نبی کے بارے میں شکر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اگر آپ شکر کریں تو آپ کے سارے یہ ہے اتنی خطرناک شہر اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ مشرک و بے وقوف کہا اور ایک جگہ چاہیے کہ کیا تم اللہ کے علاوہ کی پوجا کی تم مجھے حکم دے دے ہو پوجا کروں بتا رہی ہے کہ شرک کرنے والا چاہتا ہے اللہ تبار کرے کے اندر جو ملت ابراہیم سے ایراز کرے اس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنانے یعنی وہی بے وقوف اپنے نفس کو بےوقوف بنانے کا مطلب کیا بے وقوب ہے بیوکوب بیوکوب. اور ملت ابراہیم کیا ہے یا حضرت سب سے پہلی تعلیم کیا رکھی آپ نے اللہ وہی رسولوں کی سنت ہے. پہلے عمل نہیں رکھتے, ہو. پہلے توحید رکھتے. دلیل دوں. آج کے پاس حضرت یہی کہا رکھو ملی لائن گئیں تمہارا کوئی اور قومی کو بھیجا گیا قومالت ملی لائن گاؤں اللہ کے راؤ تمہارا کوئی حضرت شعیب کو مدین کی طرف بھیجا گیا. یا قوم بدود کو ملی لائن گئیں دیکھ رہے ہیں تمام امبیا کرام جو بھیجے گئے انہوں نے سب سے پہلے توحید پر محنت کی اور تیرہ سال رسول اللہ ان کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا پہلے توحید کے تو اوپر محنت ہوئی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ رق پر جتنی آیتیں ہیں اکثر نازرو مضبوط بنائے گا اگر آدمی کے گھر کی بنیاد مضبوط نہ ہو اوپر کی منزلیں ہمیشہ ہماری خطرہ میں رہتی کبھی بھی پوری کی پوری عمارت گر گئی اور ملت ابراہیم کی تشریف خود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کروا دی انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ کھانا آئے میں ایک بات بولتا ہوں کیا وقت بات ملت آبائی ابراہیم ویسا میں نے ملت کی اتباع کی ہے اپنے آبا وزاد کی کیا ہے وہ ابراہیم ویسا کب حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آبا میں سے یاقوب علیہ السلام اسی طریقے سے ان تمام انبیاء اکرام کی جو میرے آبا ان کی ملت کی ہم نے کہ ہم کو قطان اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جو جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے ساری قومیں آپ دیکھیں قوم آج قوم صالح سمود اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے قوم نوح ان کے ہلاکت کی بنیادی وجہ یہ شریک حضرت نور علیہ السلام نے تو ساڑھے نو سو برس تک مسلسل توحید کی طرف دعوت دی اور بڑے کم لوگ علی اللہ خود فرماتا ہے کہ ساڑھے نو سو برس کی محنت میں صرف چند لوگ ہی مان لائے بتائیے کتنی محنت کی ہوگی اس پیغمبر نے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ ان کے اوپر سلامتی نازل فرمائے کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے ساڑھے نو سو برس تک دعوت دیتے رہے توحید اور یہ اتنی عجیب چیز ہے حضرت ابو اللہ روایت ہے <in> کو شک ہے کا یا کا ہے امتی لا خبر دیا بشارت دی کہ جو آدمی مر گیا اور اس نے میرے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جنت میں داخل ہوگا یہ بڑی چیز ہے توحید اسی وجہ سے کہا گیا پہلے توحید کو مضبوط کیجیے اور ساتھ ساتھ آم آئی سوالہ کرتے ہیں اچھی نہیں کیا قرآن حقیقت میں ان چیزوں کی تفصیل موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مواقع بنائے اور عام صالحہ کرنے کے طور سے فتح السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہاں پر جتنے بھی حضرات جمع ہوئے ہیں میں آپ تمام حضرات کا گزارش کرتا ہوں ادا کرتا ہوں کیا ان کے پیش نظر مسئلہ نہیں تھی توحید کے تعلق سے بہت اچھا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلے نبی بنے آپ نبوت ملی آپ کو آپ کلیم طیبہ کا اعلان کلیم طیبہ کا اعلان کس وقت میں آپ نے وضاحت کے ساتھ کیا وضاحت کے ساتھ کیا دوسری بات یہ ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے چند چند के مولانا کے بھی علم ہوگی بات وہ کچھ قافلے کے لوگ آتے ایمان قبول کرتے قبول کرنے کے بعد وہ یہ جذبہ لے کر جاتے تھے نہیں نہیں دیکھئے یہ جو تشریف فرما رہے ہیں یہ بھی قرآن حکیم کے بیان کے میں آپ مبلک تھے بتائے میں بات پوری ہونی تھی چاہیے بولیے میری بات مکمل سنونا کب نازل ہوا مجھے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بنا کر بھیجے گئے اچھا یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی اسٹیپ لیتے تھے جو بھی بات کرتے تھے وہی کی روشنی جب تک وہی کی روشنی نہیں آتی تھی تب تک, تک آپ کوئی بھی اسٹیپ نہیں لیتے تھے دیکھیں پہلے آپ سے کہا گیا کہ آپ تبلیت پر نازل کی گئی ہے برابر تبلیغ کا مکل آپ آپ کو بنائی گیا آپ اللہ کے رسول شروع کہاں سے کرتے ہر کام آپ کو وہی اللہ کی روشنی میں کرنا ہے اس لیے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے نمونہ بننا ہے تبلیغ کیسے کرنا امت کو بتانے کے کہ کی تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے پہلے آپ نے اپنی ذات سے شروع کیا وہ بھی بتایا اور اس طرح سے بتا دی اپنے آپ کو پھر اس کے بعد وہ اپنے اہل کو اپنی ذات دوسرا اسٹیپ ہے اپنے گھر والے تیسرا اسٹیپ ہے وہ قریبی لو اور پھر اطرا پھر یہ ترتیب آپ کو بتائی گئی اس ترتیب کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں جیسا حکم دیا گیا ہے آپ کو اس میں میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سب سے پہلے دعوت توحید رکھی گئی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض طبیلے سے چھٹ مٹ کر ایک دو آدمی آ مکہ سے نکل کر مدینے میں یا مدینے سے نکل کر کسی کے, قافلے کے پاس آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا نبی فرمایا بھی تم چپ کر رہو جب تک اسلام پورے طریقے سے نہ ہو محب محب آج ان کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے آپ ان کی بات کر رہے ہیں کو پیش کرنا ہے نا ویسی <laughs> بات نہیں مشرقین تمہارا تھا مشرقین اس کے لیے بھائی دیکھو ہر ایک کو اپنے اپنے عقائد کی اپنے اپنے خیالات کا اظہار خوشی سے کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی کسی کو طنز کرنے کی کوشش نہ کرے ایک بات یاد آپ اگر اپنے عقائد پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے عقائد پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مال پر چل رہا ہے کیسے ہوگا سب اللہ کو مانتے نا اللہ بالکل مانتے نا کبھی اختلاف کی بات کیا ہے مسلح پر جو اپنے اپنے مسلح پر چلتے ہیں ان کو اپنے اپنے مسلح پر چلنے دیجیے خواہ مخواب اس کو حرت مت بولو بات نہیں کر رہا خاموش اور بات کریں گے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا سب خاموش نے یہ کہا رہا بات بات بیش بات بیش بات اس وقت جو بیان ہوا ہے اس پر میں مولانا سے متفق ہوں بالکل بالکل ہمیں آپ کے اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ ساری ہمارے پاس موجود ہے کیا رپورٹ ہے بالکل رپورٹ ہے آپ کی اطراف میں جہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ کسی حدیث ہوتے ہیں کسی آدمی نے کوئی نکتا چینی نہیں آپ خاموش نہیں رہتے छेड़खानी के लिए नहीं जाते आज तक नहीं गया एक चीज़ तारीफ गवाह बल्कि जाते हैं सुनते हैं सुनाते सुनते एक दूसरी बात एक बात सुनिए दूसरी बात मौलाना ने कहा कि इस वक्त जो बयान हुआ है उस पर मैं मुत्तफिक मुताफि बराबर बाद में क्यों आऊंगा क्या मकसद है मौलाना की इजाजत है دوسری میں دو سال سے ہوں کسی حنفی کو آج تک الحمدللہ للہ پرسنٹ حنفی ہنفی آ رہے ہیں چلیے کسی بھی حنفی کو کرمون کے ہزاروں حنفیوں میں سے کسی کو اگر اعتراض ہو جلال الدین قاسمی کے کسی بیان کے اوپر تو جو کہیے کرنے کے لیے تیار